روشمان روسی انجا اللہ کیسے پارے سر ابسا کے یہ پہلے ہی رکو کے آ ہیں سورہ آبسہ جو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر ترتالیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اور یہ تمام آیتیں ایک ہی رکو کے حصے ہیں سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں ایک رکو بیتالیس آیتیں ایک سو تیس کلیمات اور پانچ سو تینتیس خروف ہے تفصیر ابن جریل اور ابن ابی خاتم کے روایات کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ کا جو شادی نزول بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے چند سرداروں کے ساتھ اس غرض سے تشریف فرما دے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے آگاہ کیا جائے ان لوگوں میں اتبا شیبہ ابو جہل امیہ ابن خلف اور ابیہ ابن خلف جیسے لوگ شامل تھے اسی دوران میں ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مختوم ربی اللہ تعالیٰ جو پیدائشی نبینہ تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچے کیونکہ کچھ ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا اس لیے پہنچتے ہی انہوں نے کہا یا رسول اللہ علمني مما یار مجھے وہ علم سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے بار بار وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طرف متوجہ کر رہا تھا جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ مصروف گفتگو تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے بار بار اپنے طرف متوجہ کرنے پر آپ نے ناپسندیدگی اور ناگواری کا اظہار کیا جس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازر فرمائی جناج ایک ارشاد بائی تعالیٰ ہے جسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اس نے تیوری چڑھائی طلّہ اور منہ موڑا یعنی اپنے منہ کو اپنے رخ مبارک کو دوسری طرف تیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چین بجین ہوئے یعنی آپ کے ماتے پر اور پیشانی پر ناگواری کے آسار نمایاں ہو گئے اس وجہ سے انجا اب العام آئیے کہ آیا ان کے پاس اندر یعنی حضرت عبداللہ ابن بہت رضی اللہ تبارک کو خبر لال لہو یا اور یا ز کرو یا وہ نصیحت حاصل کرتا فتن فاحو ذکر بس اس کو اس کا وہ نصیحت حاصل کرنا فائدہ پہنچاتا لیکن منست وہ جو بے ہے پرواہدہ بس آپ انہی کی فکر میں ہے وہاں آنے اور آپ پر کوئی الزام نہیں اللہ عزک کہ وہ کیوں پاک نہ ہوئے یعنی کیوں وہ مسلمان نہ ہوئے اس بات کا الزام آپ پہ نہیں ہے وہ یش آ اور وہ جو آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا وہ یخشا اور وہ ڈرتا رہا کہ پتہ نہیں آپ سے ملاقات میسر ہوگی یا نہ ہوگی اور پھر وہ نابینا تھا اس کو یہ بھی خوف تھا کہ پتہ نہیں آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے کوئی راہ بھی ملے گا یا نہیں اندیشہ تھا کہ کہیں راستے میں ٹھوکر لگ جائے یا کسی چیز سے ٹکر ہو جائے یہ سمجھ کر کہ آپ کے پاس جا رہا ہوں دشمن ستانے لگ جائیں یہ وہ خوف تھے کہ جو اس نابینا سہابی کو لاہر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرنتان ہو سو آپ نے اس سے بے روخی برت دی ایسا نہیں ہونا چاہیے ان نہ بے شک قرآن خیر خوانہ نصیحت میں اللہ تبارک و اطالیٰ بڑے پیار سے شفقت سے محبت سے ان لوگوں پر اپنے ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے کہ جو لوگ باوجود اخلاص کے اللہ کے رسول کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دوبارک وطالعہ بہت ہی پیار سے یہ بات سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے نہ لائے آپ کے ذمہ یہ بات لازم نہیں کی گئی ہے کہ آپ نے ہر حال میں ان کو پاک کر کے رہنا ہے سمن شاہ کرا بس جو چاہے وہ اسے سے نصیحت حاصل کریں فی صحف مکرمہ وہ جو لکھا ہے عزت کے برقع میں مرفواتن جو اونچے رکھے ہوئے ہیں یا اونچے درجے کے ہیں بے متحرت ہاتھوں میں لکھنے والوں کے کرام جو بڑے درجے والے کار یا اللہ تبارک تعالی پرانی مجید کے عظمت شان کو بیان فرما رہا یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے اور جو فرشتے اس کو لے کے آ رہے ہیں وہ بھی بڑے ہی نیک وکار اور بڑے درجے کے اللہ کے پیارے مخلوق میں سے ہے کوتل انسانوں مار پڑ جائے انسان ما اکثر ہو اس کو کس چیز نے ناشکر بنا دیا یہ جملہ بد دعائیاں ہیں جو عام طور پہ عربی زبان کے محاورے میں استعمال ہوتا ہوتا ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن جیسے نعمت عظمہ کی کچھ قدر نہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو انہوں نے نہیں پہچانا ایسے لوگوں کے مار پڑ جائیں انہوں نے غور نہیں کیا کہ من عیش ان خلفات کس چیز سے ہم نے ان کو بنایا من نطفت نصفے سے خلف بنایا اس کو فقدرہو رہو اس کو ایک خاص انداز پہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے توجہ اس کے اثر پر مفزول کرنا چاہتا ہے کہ یہ اپنے اصل پر تو غور کرتا نہیں کہ وہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے ایک ناچیز اور بے قدر قدر آپ سے جس میں حص و شعور حسن و جمال اور عقل و ادراک کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ اللہ نے اپنی مہربانی سے اس میں بدیعت فرمایا جس کی حقیقت کل اتنی ہوئی کہ یہ انسان اس سے احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات میں سب سے بہترین صورت بن کر حقفی کے مقابلے میں کڑا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا اس راستے سے مراد کیا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ ایمان اور کفر اچھے اور برے کے سمجھ دی یا ماں کے پیڑ سے نکالا آسانی کے ساتھ اللہ تعالی کو تلا کے اشاد ہے سب مرآمات ہو پھر اس کو مردہ کیا اخبار پھر اس کو قبر میں رکھوا دیا یعنی مرنے کے بعد اس کی لاش کو قبر میں رکھنے کی ہدایت کر دی تاکہ یہ زندوں کے سامنے یوں ہی بے حرمت نہ پڑا رہ جائے انشرا پھر جب وہ چاہے گا اس کو زندہ کر کے نکال کڑا کر دے گا کل گز نہیں لما اس نے پورا نہیں کیا وہ کام جس کا اس کو حکم دیا گیا انسانوں کے لاتو نہیں چاہیے کہ دیکھ لے انسان اپنے جانے کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا کے اندر زندہ رکھنے کے لیے کتنے آسباب منظم طریقے سے دنیا کے اندر ایک دوسروں کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں انا سبب نلبہ اور یہ کہ ہم نے ڈالا پانی کو وافر مقدار میں نازل کرنا ثم اور شقن پھر ہم نے زمین کو پہاڑ کر سی ہدن پھر اگایا ہم نے اس زمین میں سے بونا اناج وائنا اور انگور و اور ترکاریاں زیتون اور زیتون اور نخلن اور کچورے اور بڑے گنے فو و اور میرے و اور جو فائدے کی چیزیں ہیں تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپلوں کے لیے بھی ذہن میں ایک آ سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ پرانی مجید میں اکثر اور بیشتر جہاں جہاں میووں کا پھلوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں انجیر انگور اور زیتون ہی کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن دیگر جو پھل ہے سیب ہے امرود ہے ان کا تذکرہ نہیں ہے یہ اس وجہ سے قرآن مجید کے مخاطبین اول جو لوگ تھے وہ عرب کے لوگ تھے اور عرب کی سرزمین پر سب سے زیادہ اگنے والے جو پھل تھے وہ یہی زیتون انجیر اور کھجور ہی تھی اس لیے ان کے سامنے ان چیزوں کو رکھا گیا ہے کہ جن کو وہ جانتے تھے تاکہ ان کے ذہنوں میں اس حوالے سے کوئی شک اور شبہ پیدا نہ ہو جائے لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بھی واضح فرما دی کہ جنت میں صرف یہ نہیں کہ جنتیوں کو صرف یہی نعمتی ملے گی بلکہ اس کے علاوہ بھی تمام ترنے ترمیمیں ملیں گی اور صرف یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کی طرف سے وافر میں گھر میں جو بارش نازل کی اس سے صرف یہی پھل نکلے بلکہ اس کے علاوہ بھی بے شمار قسم کے پھل زمین سے اللہ کے حکم سے باہر نکالے گی اللہ فرماتا ہے فیضا پر جب آئے گا وہ کھان پھوڑنے والی یعنی حضرت صاف علیہ اللہۃ والسلام کی سور میں پھونکا آواز یوم یفر المرغمن عقی اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے و امی ہی اور اپنے والدہ سے و ابھی ہی اور اپنے والد سے و صاحبتی ہی اور اپنے ساتھ والی سے و بنی ہی اور اپنے بیٹوں سے اس لیے کہ کل عمر امن ہر شخص کے لیے ہوگا ان میں سے یومرزن اس دن شان ایک شان یون نہیں جو اس کو دوسروں سے مستغنی کرنے والا ہوگا دوسروں سے بے پرواہ کرنے والا ہوگا ہر ایک کو اپنے فکر لگی ہوگی کسی والد کو یہ فکر دامنگیر نہیں ہوگی کہ اس کے اولاد کا کیا بنے گا اور کسی اولاد کو یہ خطرہ لاحق نہیں ہوگا کہ ان کے والدین کس طرف جائیں گے ہر انسان کو اپنے ذات کی نجات کے بارے میں تفکرات غاحف ہوں گے یو ہوئی یوم کتنے ہی چہرے اس دن روشن ہوں گے راہ ہنستے ہوئے مستبشر خوشیاں مناتے ہوئے یوم ازم اور کتنے ہی چہرے اس دن ادے جن پر گرد پڑی ہوئی ہوگی غبارہ آدود ہوں گے ترہا پہا اور ان پر سیاہی چائے ہوئی ہوگی یعنی پریشانیوں کی وجہ سے ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے یہ وہی لوگ ہیں فورت الفجرا یہ وہی ہے کہ جو منقر اور اللہ کے بے حکمی کرنے والے تھے کہ اس کا انجام ان لوگوں نے اب دیکھ لیا پریشانیوں کی صورت میں اتاسیوں کی صورت میں افراتفری کی صورت میں اور یہ کہ جن کے لیے انہوں نے دنیا میں اللہ کے حکموں کو توڑا تھا وہ سارے کے سارے ان سے بچڑ گئے بکھر گئے جدا ہو گئے اور ان سے کوئی بھی دوسروں کے لیے فائدہ کا ذریعہ نہیں بن سکا وہ آفر تعورانہ الحمد للہ شبین